أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير <تصفيق> کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب مطلب لوح محفوظ میں درج ہے بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من نَصِيرٍ اور وہ مشرق اللہ کی سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قُلْ بِشَرٍ مِّن النَّارُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا <الْمَصِير> اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں کہہ دیجیے کیا پھر میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر کی خبر دوں وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ بوری بہ مست می ہوں اے لوگو ایک مسال ایک مثال بیان کی جاتی ہے لہٰذا تم اسے غور سے سنو بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب و مطلوب مطلب عابد و معبود دونوں کمزور ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا اس کو اس کا علم پہلے سے ہی تھا جن بندوں کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا رستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا وہ ان کو جانتا تھا چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھنی اور لوگوں کو یہ بات چاہے کتنی ہی مشکل معلوم ہو اللہ کے لیے بالکل آسان ہے یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے جسے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترپن اور سنن کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اس کو کہا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر 4700 و جامع سو اور حدیث نمبر 3319 و تین احمد پانچویں جلد سفر نمبر 313 پھر یعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے جسے کسی آسمانی کتاب سے یہ دکھا سکیں نہ عقلی دلیل ہے جسے غیر اللہ کی عبادت کے اس بات میں پیش کر سکیں پھر اپنے ہاتھوں سے دست درازی کر کے یا بد زبانی کے ذریعے سے یعنی مشرقین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و معات کا بیان ناقابل برداشت ہوتا ہے جس کا اظہار ان کے چہرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے یہی حال آج کل کے یہی حال آج کے اہل بدت اور گمراہ فرقوں کا ہے جب ان کی گمراہی قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل حدیثیہ کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے بہوال تفسیر فتح القدیر پھر یعنی ابھی تو آیاتِ الہی سن کر صرف تمہارے چہرے ہی متغیر ہوتے ہیں ایک وقت آئے گا اگر تم نے اپنے اس رویے سے توبہ نہیں کی تو اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر و شرک سے کر رکھا ہے پھر یعنی یہ مابودان باطل جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی تم انہیں اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت رواج سمجھو تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کے بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے محض محض پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا پھر یہ ان کی مزید بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائیں پھر سے مراد خود ساختہ معبود اور المطلوب سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک طالب سے پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ترپن پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے بے شک اللہ بہت قوت والا نہایت غالب ہے اللہ, يصطفی من رسول ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رسا چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی یقیناً اللہ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ اللَّهِ <الْأُمُور> وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اس کی قدرت و طاقت اس کی بے پناہی کا صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر رسولاً رسول فرستادہ بھیجا ہوا قاصد کی جمع ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے یہ عذاب لے کر قوموں کے پاس جائے اور لوگوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی پر معمور فرمایا یہ سب اللہ کے بندے تھے گو منتخب اور چنیدہ تھے لیکن کس لیے خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے جس طرح کے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا نہیں بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پھر وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ جا سہتہ سر انعام آیت نمبر ایک تمبر چوبیس اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے جب تمام معاملات کا مرجع اللہ ہی ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کر کے کہاں جا سکتا اور اس کے عذاب سے کیوں کر بچ سکتا ہے کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے چنانچہ اگلی آیت میں اس کی سراحت کی جا رہی ہے پھر یعنی اس نماز کی پابندی کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے آگے عبادت کا بھی حکم آ رہا ہے جس میں نماز بھی شامل تھی لیکن اس کی اہمیت و افضلیت کے پیش نظر اس کا خصوصی حکم دیا پھر یعنی فلاح کامیابی اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے نہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے گریز کر کے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیشتر اسلامی مملکتیں امن و سکون اور رفاہیت و خوشحالی کی منزل سے کوسو دور ہیں کیونکہ وہ اسلام کو بطور نظام اپنانے کے لیے تیار نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وجے مِل تَأبيكُمْ إبَهِمَْ وَسَكُم المُسلمينَ مِنْ قبلَوا وَفيِي هذا لكُونَسُون شَيدًا عَلَكُم لكَُ الرَّسُون شَهيدًا عَلَْكُمْ وَكُ شهَدَا عَلَ النَّ بِاللَّهِ هُو فَنِعْمَ وَنِعْمَ <النَّصِير> اور تم اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو لہذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو وہی تمہارا کار ساز ہے اور وہ اچھا کار ساز اور اچھا مددگار ہے اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف اس جہاد سے مراد بعض نے وہ جہاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کریمت اللہ کے لیے کفار و مشرقین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے عوامر الہی کی بجا آوری کے اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی ہے جو حق و صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغنوبیت کے لیے کی جائے تاہم سب سے افضل اور اصل جہاد جہاد اکبر ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ مسلمانوں کا تحفظ ممکن ہے اور نہ اسلام کی سربلندی ہی یہی وجہ ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا گیا ہے کیونکہ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی بعض اردو کے مفسرین نے اس مقام پر ایک موضوع من گھڑت روایت سے استدلال کر کے خواہش نفسانی سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ فرمان منسوب کیا گیا ہے کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو دریافت کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء محققین نے صلاحت کی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے پھر یعنی ایسا حکم نہیں دیا جس کا محتمل نف انسانی نہ ہو ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام ہی میں اٹھائی پڑ اٹھانی پڑتی ہے بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیے علاوہ بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین و یسرون بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر انتالیس مطلب دین آسان ہے یعنی ہر دور میں دین کے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ انسان عمل کرنے کی خواہش رکھے پھر عرب عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے علاوہ از این پیغمبر اسلام کے عرب ہونے کے ناتے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے اس لیے امت محمدیہ کی بھی امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے اس لیے کہا گیا یہ دین اسلام جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اسی کی پیروی کرو پھر ہوا کا مرج بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک مرجع اللہ تعالیٰ ہے یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پھر یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی جیسا کہ حدیث میں ہے ملاحظہ ہو سورہ بکرا آیت نمبر 143 کا حاشیہ سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورہ حج اور آغاز ہوتا ہے سر مومنون کا تو سورہ مومنون ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں 118 رکوع اٹھارہ ہے 6 تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے مومن یقینا فلاح پاگئے نماز میں آجزی کرنے والے ہیں والذين هم عن اللغو مُعْرِضُونَ اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں وََدین لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور وہ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے اپنے بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں فَمَنِ بِتَغَوَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کی حفاظت کرنے والے ہیں والذینہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائکہم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں الَّذینَ يَرِثُونَ الْفِدَّوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا کاٹنا کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے مفلح مطلب کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو ثحبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں اس پر بند نہیں ہوتی شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے گو دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آسائشوں سے بحرا ور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں بحرا ور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جن میں ذیل کی صفات ہوں گی جن میں ذیل کی صفات ہوں گی مثلاََ اگلی آیات ملاحظہ ہوں خشو سے مراد قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قصدن خیالات خيالات وساوث کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی صحیح کرے اعضاء و جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے کھیل کود نہ کرے بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے بلکہ خوف و خشیت اور آجزی و فروتنی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے پھر اللغوی ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے کہ جائے کہ انہیں اختیار یا ان کا ارتقاب کیا جائے پھر اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوٰۃ مفروضہ ہے جس کی تفصیلات یعنی اس کا نصاب اور زکوۃ کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم اس کا حکم مکے میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق و کردار کی تطہیر ہو پھر اس سے معلوم ہوا کہ متا کی اسلام میں قطن اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم کر کے لیکن شرن لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی پھر اماناتن سے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی رازدار رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میساک اور بندوں سے کیے عہد و پیمان دونوں شامل ہے پھر آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک دوسرے اعمالِ صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے انَََََََََََََ حالنكہ عہد رسالت و عہد صحابہ میں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی تھی پھر ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں باہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 7423 پھر مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب بشر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتی ہے مٹی ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نطفتا فی قرار مکین